رسول حبیب والسلام علی قیا نبی الله و نور فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے سبحان اللہ ماہر رضا جاری و ساری ہے آئیے آلہ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہم پڑھتے سنتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا, سودا بے چر جنت کا آیا آیا ہم پلس پولیس کیا مول, آیا مول آیا اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے یہ کتنا سستا سودا ہے کہ ایک دن میں ہزار بار درود پاک پڑھیں تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام ہم دیکھ لیں گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا جنت بنائی ہے اس میں ان کی مہمان نوازی ہوگی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ نے چاہا تو وہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلے جائیں گے اور ایمان تو لائے مگر اچھے کام نہیں کیے تو ان کو سزان پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا پھر اللہ کی رحمت سے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے کوئی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جہنم میں کی کس کے لیے ہے کفار کے لیے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے بعض بدنسیب ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا المعجم القبیر حدیث نمبر ایک سو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کی خوشبو سونگیں گے محلہ دیکھیں گے آواز دی جائے گی ان لوگوں کو جنت سے واپس کر دو ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں تو بڑی حسرت کے ساتھ وہ لوٹیں گے عرض کریں گے یارب اگر تو یہ دکھانے سے قبل ہی جہنم میں داخل کر دیتا تو ہم پر آسان تھا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے یہ اس لیے کیا یعنی پہلے جنت دکھائی جنت کی خوشبو سنگائی اور پھر جنت سے واپس کر دیا گیا یہ اس لیے کیا گیا کہ تم تنہائی میں میری نافرمانی کرتے تھے میرا مقابلہ کیا کرتے تھے جب تم لوگوں سے ملتے تو لوگوں کو دکھانے کلی بڑی عاجزی سے ملاقات کرتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے تھا وہ اس کے برعکس تھا تم لوگوں سے ڈرتے تھے مجھ سے نہیں ڈرتے تھے لوگوں کی تعظیم کرتے تھے میری تعظیم نہیں کرتے تھے تو آج میں تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گا مزید یہ کہ میں نے تم پر آخرت کا ثواب حرام کر دیا اللہ کی پناہ استغفر اللہ اس تو وہ جو لوگوں کے سامنے بڑے شریف بنتے ہیں اور تنہائی میں گنا کرتے ہیں چھپ چھپ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر ان کا کردار کچھ اور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں تنہائی میں چھوڑ دیتے ہیں گھر میں وہ پابندی نہیں ہوتی وہ اخلاق نہیں ہوتے ان کو ڈر جانا چاہیے اللہ تعالی ہماری جلوت و خلوت اچھی کر دے ہم تنہا ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں اپنے رب عز و سے ڈرنے والے ہوں الم یا الم بی کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی ہم کہیں چلے جائیں اللہ تعالی سے چھپ نہیں سکتے تو اس روایت کے مطابق ان کی جنت ان کو جنت کی خوشبو تو سنگھائی جائے گی مگر داخل جنت نہیں کیا جائے گا جو تنہائی میں گناہ کرتے تھے اللہ کے نافرمان فرمان تھے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا تین افراد جنت کی خوشبو تنگ نہ سونگیں گے اگر توبہ نہ کریں حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو والدین کا نافرمان نمبر تین زانی بدکار تو جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے جنت اتنی خوشبودار ہے مگر جو شراب پینے والا ہے عادتاں، ماں باپ کا نافرمان فرمان ہے بدکاری کرنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گے اللہ کی پناہ ترمیزی شریف حدیث نمبر 1190 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے تو ایسی عورت جنت میں تو کیا جائے گی خوشبو بھی نہ پائے گی یعنی وہ اولن جنت میں داخل نہیں ہوگی اور یاد رکھیے آخر کار سارے مومن جنت میں پہنچ جائیں گے اگرچہ کیسے ہی گناہ گار ہوں آلہ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں گونہ گارو چلو مولانے دڑے کھولا جنت खول کا گارو چلو مولا کتنے در کھولا جنت کا آخری کار مسلمان جنت میں داخل ہوں گے مگر یاد رکھیے اگر کوئی کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور پھر نکلے گا نہیں پھر ہمیشہ رہے گا اللہ کی پناہ جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا ایک لمحے کے لیے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شادی شدہ عورت سے بدکاری کی تو اس بدکار مرد اور عورت کو قبر میں اس امت کا نصف عذاب ہوگا نصف مینس ہاف آدھا پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اس عورت کے شوہر کو بدکار کی نیکیاں لینے کا حکم دے گا یہ تب ہوگا یعنی شوہر جب نیکیاں لے سکے گا اس بدکار شخص سے جبکہ اسے بدکاری کا علم نہیں اور اگر وہ جانتا ہے اس کے باوجود خاموش ہے تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دے گا کیونکہ اللہ تعالی نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ دیوس پر جنت حرام دیوس پر جنت حرام دیوس, جنت حرام دیوس کیا ہوتا ہے جو اپنی بیوی بچوں کے بدکاری یا بے حیائی دیکھے نہ روکے قدرت کے باوجود بے پردگی دیکھے نہ روکے اس کے گھر کی عورتیں اجنبی مردوں سے ملتی ہیں یہ نہیں روکتا بازاروں کی زینت بنتی ہیں بے پردہ پھرتی ہیں یہ نہیں روکتا بے حیائی کے ساتھ ناچتی گاتی ہیں یہ نہیں روکتا تو یہ بے حیات دیوس ہے جو اپنی بچوں کی امی پر گھر کی جو محرمات ان پر خیرت دکھاتا اپنے بچوں کی امی کو ماں کو بہنوں کو جوان بیٹیوں کو یہ روکتا نہیں ہے بے پردہ گھومنے پھرنے سے وہ جنت سے یہ محروم ہے اور جہنم کا حقدار ہے اور یاد رکھیے کہ دا یوز جنت سے محروم ہوگا اور عذاب نار کا مستحق ہوگا اور جو دیو سے ایلانیہ دیو سے وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے یہ امامت کے قابل نہیں ہے یہ گواہی کے بھی قابل نہیں ہے اللہ کی پناہ تو کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو جنت سے محروم کئے جائیں گے اور داخلے جہنم کئے جائیں گے اللہ کی پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر بتیس دھوکہ دینے والا ابتداً جنت میں داخل نہ ہوگا ارشاد فرمایا کنز العمال حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو تیئیس سیون ایٹ ٹو تھری تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک دھوکہ باز نمبر دو احسان جتانے والا نمبر تین بخیل کنجوس نصائی شریف حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ارشاد فرمایا احسان جتانے والا والدین کا نافرمان شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا مفتی احمد یار نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اولا جنت میں جانے کے یہ لوگ مستحق نہیں ہیں کون احسان جتانے والے بھلائی کر کے جتانے والے وہ بھول گیا اپنی اوقات کو تجھے جانتا کون تھا تیری فلاں وقت پر مدد کی تجھے بچایا تجھے قید سے نکلوایا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جو ہے یہ اولاً جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہیں بخیل جنت میں نہیں جائے گا مکار جنت میں نہیں جائے گا خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا بد اخلاق بھی جنت میں نہیں جائے گا ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جب جنت کو پیدا کیا تو جنت سے فرمایا کلام کر بات کر جنت بولی جو مجھ میں داخل ہوگا وہ سعادت مند ہے اللہ تعالی ہمیں سعادت مند کر دے یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما دے الجنت جنت بغیر حساب یا اللہ ہم تُس سے بے حساب بلا حساب جنت میں داخلے کا سوال کرتے تو جنت بولی مجھ میں جو داخل ہوگا سعادت مند ہے اللہ تبارہ کا تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں یعنی جنت میں آٹھ قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو زنا پر اسرار کرنے والا نمبر تین چغل خور چار دا پانچ ظالم سپاہی چھ ہجڑا مخنس بھی کہتے ہیں جس کو ساتھ رشتے داری توڑنے والا آٹھ وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ فلا کام ضرور کروں گا پھر وہ کام نہیں کرتا ضنا پر اسرار کرنے والے سے کیا مراد ہے آنسوؤں کا دریا مکتوبات المدینہ کے بڑی پیاری کتاب ہے اس میں اس کی وضاحت لکھی ہے شراب کا عادی اس سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت بھی لکھی ہے ہمیشہ شراب نہیں پیتا جب شراب ملتی ہے تو پی لیتا ہے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے باز نہیں آتا جب موقع ملتا ہے بدکاری کرتا ہے توبہ نہیں کرتا اپنے نفس کو اس گندی خواہش سے روکتا نہیں ہے تو بے شک ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اللہ کی پناہ اف کل صدا کے لیے راضی کرم کر دے تو جنت حبیب صلی اللہ تعالی علم محمد ہمارے آقا دو علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فہوش کلامی سے کام لے بی آئی آئی کی باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے گالیاں بکتے رہتے ہیں فلموں کی ڈراموں کی باتیں کرتے رہتے ہیں لڑکیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں تیری شادی میری شادی اس کی شادی استفی اللہ ان باتوں میں لگے رہتے ہیں لڑکیوں کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں اور الٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں گندے گندے ناول پڑھتے ہیں ڈائجسٹ پڑھتے اور اس طرح کی پھر باتیں کرتے ہیں تبصرے کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی ان کو بھی شرم کرنی چاہیے خودکشی کرنے والا اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنے والا یہ کبیرا گناہ کا مرتکب ہے اور اس کے لیے بھی اول جنت میں داخلہ نہیں اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف عادیس نمبر 147 جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. تو تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یا تو تکبر کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے پھر جنت کی طرف نکالا جائے گا یا اللہ تعالی کے معاف فرمانے سے کرم فرمانے سے پاک صاف ہو کر داخلے جنت کیا جائے گا دل سے غرور نکلے بہرے حضور نکلے دل سے غرور نکلے میرے او نکلے یا رب مجھے بنا دے مجھے بنا دے پے کردی کا یارب مجھے بنا دے پے کر جی کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی قسم سے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ لازم کر دی اس پر جنت حرام کر دی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر معمولی چیز ہو فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اب پیلو کی جو شاخ ہے تو مسوا کی تو بہت عقیر چیز ہے مگر اس سے بھی سمجھایا گیا اللہ کی پناہ اور یاد رکھیے کفار پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام جب اعراف والے جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے بلند اسے کہتے ہیں اعراف پرانے پاک کے ایک سورت کا نام بھی اعراف ہے اس میں وہ ہوں گے جن کے مختلف اقوال ہیں نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اس میں رکھے جائیں گے ایک کال یہ بھی ہے کہ ماں اور باپ ایک ناراض اور ایک راضی ان کو یہاں رکھا جائے گا اور بھی اقوال ہیں یہ آرا والے جنت میں جائیں گے تو دو بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جنت میں جائیں تو برال ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.